پندرواں مکتوب وصول کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالی تم کو واصلین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے تمہیں معلوم ہو کہ حضرت حق سے وصول یعنی ملنا اور پیوستہ ہونا کچھ ایسا ملنا نہیں ہے جیسا کہ جسم کا جسم سے یا عرص کا عرض سے یا جوہر کا جوہر سے یا علم کا معلوم سے یا عقل کا معقول سے یا شے کا شے سے تعال اللہ علو کبیرا اللہ تعالیٰ اسے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے لفظ وصول شرن اور عرفن مستعمل ہے اور استعفی مشائق کے یہاں بھی مشہور ہے بس خداوند وند سے ملنے کے کیا معنی ہیں تم کچھ سمجھے سنو خداوند وند سے ملنے کے یہ معنی ہے کہ خداوند وند کے سوا سب سے انقطع اور دوری ہو بس اسرار کا حق تعلیٰ سے مشغول ہونا اتصال ہے جس قدر غیرت غیر حق سے فراغت ہوگی اتنا ہی تقرب ہوگا اور حق تعلیٰ سے جس قدر فراغت ہوگی اسی قدر انفصال اور بودھ ہوگا حق کے ساتھ جس قدر مشغولیت رہے گی اتصال اور نزدیکی ہوگی ہمارے اس بیان کی تصدیق حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا جیسا کہ میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں جتنا حارثہ رضی اللہ عنہ کو دنیا سے انفصال تھا حق تعالی کے ساتھ ان اتصال تھا اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز باقی ہوتی تو آپ فرماتے اعوذ زبہ منک میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو بات معلوم ہو گئی کہ آپ کے خیال میں کوئی چیز غیر حق موجود نہ تھی بس دنیا کے انفصال سے اقبا کا اتصال ہوا اور دونوں جہان کے انفصال سے حق تعلیٰ کے اتصال کی دولت ملی حضرت عبداللہ بن قابہ طواف کعبہ جذبات میں سلام کا جواب نہ دے سکے جب آپ سے شکایت کی گئی تو آپ نے جواب دیا اللہ فی ذکل مکان یعنی میں خداوند تعالی کے دیدار میں یہاں مشغول تھا کیونکہ شخصیت آپ کی مشغول شریعت تھی اور اسرار مشغول شریعت شغل حقیقت نے آپ سے شریعت فر فراموش کرا دی نہ گھر یعنی کعبہ کی خبر نہیں رہی نہ اسلام سلام کرنے والے کی خبر ہوئی شغل حق نے انہیں ایسا محف کر دیا تھا کہ اغیار کے سلام کی خبر مطلق نہ ہوئی صاحب خانہ کی تعظیم نے ایسا بے خبر بنا دیا تھا کہ گھر یعنی کعبہ نظر سے ساقت تھا آپ نے نر اللہ حافظ مکان میں اللہ تعالی کو دیکھتا ہوں اس مکان میں فرمایا اور اس بیچارے سلام کرنے والے کو اس مقام کی خبر کہاں شکوا و احتاب پر آمادہ ہو گیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس معاملے سے آگاہ تھے آپ نے کچھ نہ کی اور یہی سکوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صدق دعویٰ کے لیے کافی دلیل ہو گیا اور ایسا ہی فکا کا بھی قول ہے کہ ترک البیانی فی مد الحجت البیانی بیان ضرورت بیان کے موقع پر ترک بیان بھی خود ایک بیان ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب اور صاحب دولت ہے جس کا مرج و منتہا درگاہ حضرت خداوند تعالی ہے جیسا کہ ان الا رب کل تیری منزل کی انتہا رب تک ہے سے ظاہر ہے اللہ اکبر بربکم. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کہ قبل ہی روحانی سرش سے اور انسانی خمیر مایا نور خاص کی تراوش سے تیار ہوا ان اللہ خل قل خلقہ غلومت ہی نوری اللہ نے مخلوق کو تاریکیوں میں پیدا کیا پھر اپنے نور سے اس پر چھڑکاؤ کیا انسان کو روز وہ شراب پلا دی گئی ہے کہ ہرگز سرور اور اثر اس کا کام جان سے جانے والا نہیں بلکہ اس کی زندگی اور اس کی حیات اس ذوق و مستی کے ساتھ ہے مگر اس نور کا قصد ہمیشہ اپنے مرکز و مادن کی طرف ہے اس لیے اس عالم کی طرف مائل نہیں ہوتا از شراب کو چھوڑ نہیں سکتا کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے ربائی اشاق تو از ازل مست آمد اند سرمست آمد اندی میں ایشان ذا الست میں پرست آمدہ اند تیرے عاشق روز ازل سے جو مست ہیں اور اسی شراب سے بے ہوش ہیں شراب پیا کرتے ہیں اور کسی کی نصیحت نہیں سنتے کیونکہ یہ لوگ روزے ازل ہی سے شرابی واقع ہوئے ہیں جو لوگ کے پروانے کی طرح عاشق جان باز ہیں اور جازبۂ الوحیت نے عہد آلستھی کے دن کمند محبت ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے آج کے دن سرا سراپردہ جمال اور شمع جلال کے گردہ گرد ہزار ہزار قوت بازو سے پرواز کرتے ہیں یہاں تک کہ من تقرب الیہ شبرن تقرب تو الہی جو کوئی میری طرف ایک بالشتا آیا, میں اس کی طرف ایک گز بڑھ گیا کا شاندار استقبال اپنی شان ظاہر کرتا ہے اور جذبات الحق کی نوازی عمل جذبات حق میں سے ایک شوریدگی ہے جو دونوں جہان کے کام کے برابر ہے کہ ہاتھوں سے انہیں کنارے وصال میں کھینچ لیتا ہے اور بکمال شفقت فرمان ہوتا ہے کہ اے بندہ ضعیف اس کمزور پرو بال سے میرے سرا پردہ جمال کے گردہ گرد کب تک اڑتا رہے گا ان پرو بال کی اونچی اڑان ہمارے ہوائے ہویت تک نہیں پہنچ سکتی ان پر بال سے و لدین جہدینہ لینا دین کہ میدان میں کام لے یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے محنت اٹھائی کہ میدان میں کام لے تاکہ حسب دستور لنہ دین نہ البتہ ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں ایک دوسرا پر اوبال شوائے انوار سے میں تجھے عنایت کروں یہ نے لہ لنور ہی میں اشاء اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے نہیں سنا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے ربائی اے دل این رہ بقیل و قال جس بردر نیستی وسالت ندہند دانگاہ دوران ہوا کہ مرغان پرند تابا پرو بال پرو بالت ندہند. اے دل یہ راستہ لڑائی جھگڑے سے بزور نہیں مل سکتا جب تک اپنی ہستی کھونا بیٹھے گا نہ ممکن ہے پھر اس کے فضا میں جہاں اس کے طائر اڑتے ہیں جب تک تو اپنے پرو بال کے ساتھ ہے وہ تجھے اپنے پروبال نہ دیں گے اگر ملائکہ اعلیٰ اور جنوں سب کے سب جمع ہو کر چاہیں کہ ایک بندے کو صفات خداوند تعلیٰ کی تجلی سے سرفراز نہیں کر سکتے اور ایک جذبہ حق بسات ساتھ و ادنہ کے قریب لے جا سکتا ہے اسی وجہ سے ایک جذبہ تمامی خلق کی طاقت سے کہیں بہتر ہے اور جو بندے قید جو بندے قید خودی سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور عالم علوہیت میں جذبات کے تصرف سے روش میں آ, آ چکے ہیں ایک نفس ان کا دونوں جہان کے معاملے کے برابر ہے اسی تجربے کی طرف کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے شعر صوفیان در میں دو عید کنند انکو ان کبوتانی مغس قدید کنند حضرات صوفیہ ایک ہی سانس میں دو دو عیدیں مناتے ہیں مکڑ دو دو عیدیں مناتے ہیں مکڑیاں مکھی شکار کیا کرتی ہیں صوفی فانی کو ہر دم ایک نیا وجود ملتا ہے پھر جذبے کے تصرف سے وہ وجود محو ہو جاتا ہے اور اس مہویت سے عالم الوحیت کی ایک دوسری سیر ہوتی ہے یم اللّہ میں یہ شہ اُسبت اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے بس ہر دم ایک نیا محو و اس بات حاصل ہوا کرتا ہے اور یہی صوفی کی دوہری عید ہے ایک عید محف سے اور دوسری اسباط سے سالک کو اگر اس مقام میں روح اللہ و کلیم اللہ کہا جائے تو بجا ہے اور یہ خلط اس کے جسم پر درست و چست ہوگی اے بھائی مرتبہ دستار خواجگی کے ساتھ ملنا ذرا مشکل ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ عزیز آدم علیہ السلام جس وقت بہشت میں آیا چاروں طرف اس نے غور سے دیکھ کر دل میں سوچا کہ چلتا پھرتا پاؤں جو مجھے ملا ہے قید میں نہیں رہ سکتا اور یہ عشق سے پرخمار سر جو مجھے ملا ہے تاج شاہی کا بار نہیں اٹھا سکتا مجھے الف کی طرح قد دیا گیا ہے اس لیے الف کی مواد وافقت میں ایک پاؤں پر کھڑا رہنا چاہیے الف کی شان مجرد ہے اللہ تو اسباب کو آگ لگا دینا چاہیے چنانچہ مردانہ وار آشقانہ لبیک کہی اور آٹھوں بہشت کو چھوڑ نکلا جس وقت بہشت میں داخل ہوا تھا تاجو خلط کے ساتھ مقربوں کی صفت میں تھا اور جب راہ طلب میں آیا تو ستر پوش تک میسر نہ تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے دانی چہ بوت شرط خرابات نخست تاج و کمر و کلا دربازی چست تو جانتا ہے کہ شراب خانے میں داخل ہونے کی پہلی شرط کیا ہے تاج و تخت کو ہارنا اور بادشاہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے آدم علیہ السلام کے ہر ذرائے وجود سے یہ عشق کا نعرہ بلند ہوا شعر دل در غم عشق مبتلا خواہم کرد امر امر امروز بخون دل قزا خواہم کرد وسلام